خوشی کا مطلب عید کے دن نئے کپڑے نہ ضروری ہیں نہ مصنون اور نہ کوئی ثواب والا کام مومنات بہنوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ اس عمل کو اتنا ضروری قرار نہ دیں کہ گناہ اور نہ کے کالے دروازے کھل جائیں موریتانیہ میں بیوی نے بچوں کے لیے عید کے کپڑوں پر زد کی رونا دھورا اور ناشکری بے وقوف خامد نے بچوں کو قتل کر ڈالا اسستک اللہ استق اللہ اس صورت کو دیکھتے ہوئے صاحب صاحب استطاعت لوگوں کو بھی چاہیے کہ نئے کپڑوں کا التظام چھوڑ دیں عید الفطر پر نئے کپڑوں کے التظام سے گزاروں گناہوں نے جنم لے لیا ہے درزیوں کی دکانیں سینماؤں کا منظر پیش کرتی اور رمضان کی راتوں کو اجاڑتی ہیں مالدار لوگ اگر نئے کپڑے نہ پہنیں بس صاف ستھرے اچھے لباس سے سنت پوری کر لیں تو غریبوں کو بھی آہیں اور شکوے بھرنے کا موقع نہیں ملے گا کئی لوگوں کے پاس تو بہت پیسہ ہوتا ہے وہ چاہیں تو روز نیا جوڑا پہن پھینکیں عید کے دن کی خوشی مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائیں اور بس حضرت سفیان سوری فرماتے ہیں ہم عید کے دن کا آغاز اپنی نظروں کی حفاظت سے کرتے ہیں یعنی پہلا کام یہ ہے کہ آج خوشی کا بڑا اور مبارک دن ہے ہم اس دن کوئی گناہ اور نافرمانی نہیں کریں گے ایک اللہ والے کا فرمان ہے مومن کی خوشی اس کے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی اس کی خوشی اور عیاشی ہوتی ہے وہ مسلمان جن کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں وہ بھی خوش رہیں ان کی غربت خود ایک تقرب اللہ والا عمل ہے وہ جانور ذبح نہیں کر سکتے مگر تقویر سے انہیں کون روک سکتا ہے تحلیل اور تصویر سے کون سی چیز مانے ہے وہ ذکر اللہ اور اعمال صالح کی کثرت کر کے مالداروں سے بھی آگے نکل جائیں